غزل در قہر و غذب جب کوئی ہمسا نہ ہوا پھر غلط کیا ہے کہ ہمسا کوئی پیدا نہ ہوا بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے درے کعبہ اگر واہ نہ ہوا سب کو مقبول ہے دعویٰ تیری یکتائی کا روبرو کوئی بوتے آئینہ سیما نہ ہوا کم نہیں نازش ہم نامی چشمے خوباں تیرا بیمار برا کیا ہے گر اچھا نہ ہوا سینے کا داغ ہے وہ نالا کے لب تک نہ گیا خاک کا رسک ہے وہ قطرہ جو دریا نہ ہوا کام کا میرے ہے وہ دکھ کہ کسی کو نہ ملا کام میں میرے ہے وہ فتنہ کہ برپا نہ ہوا ہر بنے منہ سے دمیں ذکر نہ ٹپ کے خوناب حمزہ کا قصہ ہوا عشق کا چرچا نہ ہوا قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل کھیل لڑکوں کا ہوا دیدئے بینا نہ ہوا تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے تماشا نہ ہوا غزل اسد ہم وہ جنوں جولا گدائے بے سرو پاں ہیں کہ سر پنجائے مجگانے آہو پشتے خار اپنا غزل پئے نظر کرم تحفہ شرم نارسائی کا بخوں غلطی دے صدرنگ داوا پارسائی کا نہ ہو حسنِ تماشا دوست رسوا بے وفائی کا بمہرے صد نظر ثابت ہے دعوا پارسائی کا زکات حسن دے اے جلوئے کے مہراسا چراغ خانے درویش ہو کاسا گدائی کا نمارا جان کر بے جرم قاتل تیری گردن پر رہا مانند خون بے گناہ حق آشنائی کا تمنا زبان محوے سپاسے بے زبانی ہے مٹا جس سے تقاضا شکوئے بے دستو پائی کا وہی ایک بات ہے جو یہاں نفس وہاں نکھتے گل ہے چمن کا جلوہ باعث ہے میری رنگی نوائی کا دہانے ہر بوتے پیغارہ جو زنجیرے رسوائی عدم تک بے وفا چرچا ہے تیری بے وفائی کا ندے نامے کو اتنا طول غالب مختصر لکھ دے کہ حسرت سنج ہوں عرض ستم جدائی کا غزل گر ناندوہ شب فرقت بیاں ہو جائے گا بے تکلف داغ مہ مہرے دہاں ہو جائے گا زہرا گر ایسا ہی شام ہجر میں ہوتا ہے آب پرتوے مہتاب سیل خانمہ ہو جائے گا لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسا مگر ایسی باتوں سے وہ کافر بدگما ہو جائے گا دل کو ہم صرف وفا سمجھے تھے کیا معلوم تھا یعنی یہ پہلے ہی نظر امتحا ہو جائے گا سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا گر نگاہیں گرم فرماتی رہی تعلیم ضبط شولہ خسمیں جیسے خوں میں نہا ہو جائے گا باغ میں مجھ کو نہ لے جا ورنہ میرے حال پر ہر گلے تر ایک چشمے خوں فشاں ہو جائے گا وائے گر میرا تیرا انصاف محشر میں نہ ہو اب تلک تو یہ توقع ہے کہ وہاں ہو جائے گا فائدہ کیا سوچ آخر تو بھی دانا ہے اسد دوستی نادا کی ہے جی کا زیاں ہو جائے گا غزل درد منت کشے دبا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا زخم گر دب گیا لہو نہ تھما کام گر رک گیا روا نہ ہوا رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے لے کے دل دل ستاں روانہ ہوا کش تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا غزل گلاہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگیے ہے چاکا گہر میں محو ہوا استراب دریا کا یہ جانتا ہوں کہ تو اور پاسخے مکتوب مگر ستم زدہ ہوں ذوق خامہ فرسا کا حنا پائے خزاں ہے بہار اگر ہے یہی دوامِ کلفت خاطر ہے عیش دنیا کا غمِ فراق میں تکلیفِ سر باغ نہ دو مجھے دماغ نہیں خندہ بیجا کا حنوز محرمی حسن کو ترستا ہوں کرے ہے ہر بنے منہ کام چشم بینا کا دل اس کو پہلے ہی نازو ادا سے دے بیٹھے ہمیں دماغ کہاں حسن کے تقاضا کا نہ کہہ کے گریا بم حسرت دل ہے میری نگاہ میں ہے جم و خرچ دریا کا فلک کو دیکھ کے کرتا ہوں اس کو یاد اسد جفا میں اس کی ہے انداز کار فرما کا غزل قطرۂ میں بس کے حیرت سے نفس پرور ہوا خطے جام میں سراسر رشتہ گوہر ہوا اعتبار عشق کی خانہ خرابی دیکھنا غیر نے کی آہ لیکن وہ خفا مجھ پر ہوا غزل جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا تپش شوق نے ہر ذرے پہ دل باندھا اہل بینش نے بحیرت کا دے شوقی ناز جوہر آئینہ کو توتیے بسمل باندھا یاسو امید نے یک اربدا میدا مانگا اجزے ہمت نے میں دل ساحل باندھا نہ بندھے تشنگیے ذوق کے مضموع غالب گرچہ دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا غزل میں اور بزم میں سے یوں تشنا کام آؤں گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا ہے ایک تیر جس میں دونوں چھدے پڑے ہیں وہ دن گئے کہ اپنا دل سے جگر جدا تھا درماندگی میں غالب کچھ بن پڑے تو جانوں جب رشتہ بے گراہ تھا ناخن گراہ کشا تھا غزل گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا بہر بہر نہ ہوتا تو بیابا ہوتا تنگیے دل کا گلا کیا یہ وہ کافر دل ہے کہ اگر تنگ نہ ہوتا تو پریشاں ہوتا باد عمر ورا بار تو دیتا بارے کاش رضواں ہی درے یار کا دربا ہوتا غزل نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا نہ ہوتا گر جدا سے تو زانو پر دھرا ہوتا ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا غزل یک ذرے زمین نہیں بیکار باغ کا یا زیادہ بھی فتیلہ ہے لالے کے داغ کا بے مئے کسے ہیں طاقتے یا ہے طاقت یا شعبے یا کھینچا ہے عز حوصلہ نے خطیاغ کا بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ گل کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا تازہ نہیں ہے نش فکرے سخن مجھے تریا کیے قدیم ہوں دودے چراغ کا سوبار بندے عشق سے آزاد ہم ہوئے پر کیا کریں کہ دل ہی ادو ہے فراغ کا بے خون دل ہے چشم میں موجے نگاہ غبار یہ میں کدہ خراب ہے میں کہ سوراخ کا باغ شگفتہ تیرا بسات نشات دل ابرے بہار خم کدا کس کے دماغ کا غزل وہ میری چینے جبی سے غمیں پنہا سمجھا راز مکتوب ببے ربتی عنواں سمجھا یلف بیش نہیں سائیکل آئینہ ہنوز چاک کرتا ہوں میں جب سے کہ غریباں سمجھا شرحِ اسباب گرفتاری خاطر مت پوچھ اس قدر تنگ ہوا دل کہ میں زندہ سمجھا بدگمانی نے نہ چاہا اسے سرگرم خرام رخ پہ ہر قطرہ عرق دیدئے حیران سمجھا اج سے اپنے یہ جانا کہ وہ بدخو ہوگا گا نبز خصے تپش شولے سوزاں سمجھا سفر عشق میں کی زوف نے راحت طلبی ہر قدم سائے کو میں اپنے شبستہ سمجھا تھا گُرزاں مجے یار سے دل تا دم مرگ دفع پیکان قضا اس قدر آسان سمجھا دل دیا جان کے کیوں اس کو وفادار اسد غلطی کی کہ جو کافر کو مسلماں سمجھا غزل پھر مجھے دیدۂ تر یاد آیا دل جگر تشنے فریاد آیا دم لیا تھا نہ قیامت ہنوز پھر تیرا وقت سفر یاد آیا سادگی ہائے تمنا یعنی پھر وہ نیرنگ نظر یاد آیا ازرے واماندگی اے حسرت دل نالا کرتا تھا جگر یاد آیا زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا آہ وہ جرت فریاد کہاں دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال دلے گمگشتہ مگر یاد آیا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا میں نے مجنو پہ لڑک میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا غزل ہوئی تاخیر تو کچھ بائی سے تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے مگر کوئی انا گیر بھی تھا تم سے بیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلا اس میں کچھ شائع بہ خوبی تقدیر بھی تھا تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں کبھی فطراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد ہاں کچھ ایک رنجے گراں باری زنجیر بھی تھا بجلی ایک کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیا بات کرتے کہ میں لپ تشن تقریر بھی تھا یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی گھر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تاذیر بھی تھا دیکھ کر غیر کہو کیوں نہ کلیجا ٹھنڈا نالا کرتا تھا ولے طالب تاثیر بھی تھا پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جو میر بھی تھا ہم تھے مرنے کو کھڑے پاس نہ آیا نہ سہی آخر اس شوخ کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق آدمی کوئی ہمارا آدم تحریر بھی تھا ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا غزل تو دوست کسی کا بھی ستمگر نہ ہوا تھا اوروں پہ ہے وہ ظلم کہ مجھ پر نہ ہوا تھا چھوڑا مہ نقشپ کی طرح دست قضا نے خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا توفیق بانداز ہمت ہے عزل سے آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا جب تک کہ نہ دیکھا تھا قدے یار کا عالم میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا میں سادہ دل دگیے یار سے خوش ہوں یعنی سبق شوق مقرر نہ ہوا تھا دریائے معاشی تو نقابی سے ہوا خشک میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا جاری تھی اسد داغے جگر سے میرے تحصیل آتش کدہ جاگیر سمندر نہ ہوا تھا غزل شب کے وہ مجلس فروغ خلوت ناموس تھا رشتہ ہر شمع خار قسمت فانوس تھا مشہد عاشق سے کوسوں تک جوگتی ہے ہنا کس قدر یارب رب ہلاک حسرت پابوس تھا حاصلِ الفت نہ دیکھا جز شکستے آرزو دل بدل پیوستا گویا ایک لبے افسوس تھا کیا کہوں بیماری غم کی فراغت کا بیاں جو کہ کھایا خون دل بے منتے قیموس تھا غزل آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا قاصد کی اپنے ہاتھ سے گردن نہ ماری اس کی خطا نہیں ہے یہ میرا قصور تھا غزل عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا جس دل پہ ناس تھا مجھے وہ دل نہیں رہا جاتا ہوں داغِ حسرت ہستی لیے ہوئے ہوں شم کشتہ در محفل نہیں رہا مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کہ میں شایانِ دست و قاتل نہیں رہا بدرو شش جہد آئینہ باز ہے یا امتیازِ ناقص و کامل نہیں رہا واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقابِ حسن غیرز نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا دل سے ہوائے کشتے وفا مٹ گئی کہ وہاں حاصل سوائے حسرت حاصل نہیں رہا بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد جس دل پہ ناس تھا مجھے وہ دل نہیں رہا غزل رشک کہتا ہے کہ اس کا غیر سے اخلاص حیف عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا ذرہ ذرہ ساغرے میں خانے نئے رنگ ہے گردش مجنوں بچشمک ہائے لیلا آشنا شوق ہے ساما ترازے نازش ارباب عز ذرہ صحرا دست گاہو قطرہ دریا آشنا میں اور ایک آفت کا ٹکڑا وہ دلے وحشی کے ہے آفیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا شکوا سنجے رشک ہم دیگر نہ رہنا چاہیے میرا ضانو مونس اور آئینہ تیرا آشنا ربطے یک شیرا وحشت ہیں اجزائے بہار سبزہ بے گانہ آوارہ گل نا آشنا کوہ کن نقاش یک تمسال شیری تھا صد سنگ سے سرمار کر ہووے نہ پیدا آشنا غزل ذکر اس پری وشکا اور پھر بیاں اپنا بن گیا رقیب آخر تھا جو راستہ اپنا میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یارب آج ہی ہوا منظور ان کو امتحا اپنا منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکاں اپنا دے وہ جس قدر ذلت ہم حسی میں ٹالیں گے بارے آش نہ نکلا ان کا پاسباں اپنا درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں انگلیاں فگار اپنی خامہ خون چکا اپنا گھستے گھستے مٹ جاتا آپ نے ابس بدلا ننگے سجدہ سے میرے سنگے آستا اپنا تا کرے نہ غم مازی کر لیا ہے دشمن کو دوست کی شکایت میں ہم نے ہم اپنا ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا غزل سرمئے مفتے نظر ہوں میری قیمت یہ ہے کہ رہے چشم خریدار پہ احسا میرا رخصت نالا مجھے دے کہ مبادہ ظالم تیرے چہرے سے ہو ظاہر غم پنہا میرا غزل غافل بوہم ناز خدا را ہے ورنہ یہاں بے شان صبا نہیں ترا گیاہ کا بزم قدہ سے عیش تمنا نرک کے رنگ سیدے ز دام جستہ ہے اس دام گاہ کا رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا مقتل کو کس نشات سے جاتا ہوں میں کہ ہے پر گل خیال زخم سے دامن نگاہ کا جاں در ہوائے یک نگاہ گرم ہے اسد پروانہ ہے وکیل تیرے داد خواہ کا غزل جور سے بازائیں پر بازائیں کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا رات دن گردش میں ہیں سات آسماں ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا لاگ ہو تو اس کو سمجھیں ہم لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا ہو لیے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ یارب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا موجے خوں سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا غزل لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی چمن زنگار ہے آئی نئے باد بہاری کا حریفے جوششیں دریا نہیں خود ساحل جہاں ساقی ہو تو باطل ہے دعوی ہوشیاری کا غزل عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا دل ہوا کشمکشے چارے زحمت میں تمام مٹ گیا گھسنے میں سوکھ کا واہ ہو جانا اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا دل سے مٹنا تیری انگشت ہنائی کا خیال ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا ہے مجھے ابرے بہاری کا برس کر کھلنا روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا گر نہیں نکھتے گل کو تیرے کوچے کی حوث کیوں ہے گردے رہے جولانے صبا ہو جانا تاکہ تجھ پر کھلے اعجاز ہوائے سیکل دیکھ برسات میں سب زائنے کا ہو جانا بخشے ہیں جلوے گل ذوقے تماشا غالب چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا